کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی تجھ سے دعا کرم مانگتا, مانگتا ہوں عطا ہوں تجتے دع ماہوں آتا کرے دشاد قصد کا سسدہ اتا غری کسدا اتا گا گی نگی رہی ٹوسدا نما گدھے تم کس سے تراہ تجی سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا میری ماں دادا میری ہی نئی گمیش کا مت دور ددلا بلا گم کو بہت دور دتلا بریش ری پو رہے یا مری اپنے جتن کا خوشاپ ہوتا دلوں tama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 انشاءاللہ دیکھ سکیں گے انتہائی رمضان المبارک تک کیوں ٹی وی آپ کے لیے یہ پروگرام ماسٹر پینٹس کے ان سے پیش کر رہا ہے بات یہ ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کیا جائے آپ جو فقہی سوالات کرتے ہیں وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں کو الجھاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس وہ سلجھنے پیش کریں کہ جس سے آپ کے ذہن کی الجھنیں دور ہو جائیں اس کے علاوہ ایک ٹاپک کا تعین کیا کرتے ہیں اور بہت خوشی ہے ہمیں کہ پوری دنیا سے ایک یہ ایک گلوبل فورم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کیو ٹی وی کہ پوری دنیا سے اس ٹاپک کو فالو کیا جاتا ہے اسے توجہ سے سنا جاتا ہے اور پھر بہت سے لوگ اس ٹاپک کے حوالے سے اپنے آبزرویشن اپنے خیالات کا اپنے احساسات کا اور اس مشاہدات کا اظہار کرتے ہیں یہاں پر ہم سے شیئر کیا کرتے ہیں آج جس ٹاپک کا انتخاب کیا گیا وہ ایک بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے ایک بنیادی تقاضا ہے کسی بھی دین کا کسی بھی مذہب کا کہ وہ تصور وہ ہستی کون ہے کہ جو ہمیں تخلیق فرما رہی ہے نہ صرف ہمیں بلکہ پوری کائنات کو تخلیق فرمانے والی ہے وہ کون سی ہستی ہے وہ کون سی ذات ہے کہ جس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا اور جس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہ ہوگا جسے فنا نہیں ہے جسے بقا ہے انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو یہ اس مذہب کا ایک بنیادی حصہ ہوا کرتا ہے اسلام بھی ہم سے یہ بنیادی تقاضا کرتا ہے یہ انسان پر ایک بنیادی فرض ہے مسلمان پر بنیادی چیز لازم ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو اس تخلیق کرنے والے کو اس خالق و مالک کو حقیقی خالق جانے اسے لا شریک جانے اور اسے ہی معبود جانے کہ وہی وہ عبادت کے لائق ہے عبادت کا تصور توحید توحید کیا ہے ہم آج توحید اور شرک کے حوالے سے گفتگو کریں گے یہ ایک ایسا بنیادی ٹاپک ہے کہ جس کی بنیاد اسلام کی بنیاد جس جس موضوع پر ہے جس عنوان جس ٹاپک پر ہے آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ توحید اور شرک کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے وجود کو کس طرح سے ایک مومن کو تصور کرنا چاہیے ایک مومن کے ذہن میں ایک صاحب ایمان کے ذہن میں اللہ رب العزت کی ذات کا اس ہستی کا کیا تصور ہونا چاہیے کوئی ہستی تو ہے جو آسمانوں کو وہ عطا کرتی ہے کوئی تو ہے جو زمین کو وہ سطح عطا کر رہی ہے کوئی تو ہے جو سمندر کی موجوں کو توغیانی عطا کر رہی ہے کلزم کو جولانی عطا کر رہی ہے کوئی تو ہے جو پھولوں کو خوشبو عطا کر رہا ہے کوئی ہستی ہے جو ہواؤں کو چلنے کی خو ع عطا کر رہی ہے جو پھولوں کو خوشبو عطا کر رہی ہے اس ہستی اس ذات کے حوالے سے ایک انسان کا ایک مسلمان کا حقیقی تصور کیا ہونا چاہیے شرک ہمارے ہاں بہت شرک کا تصور ڈسٹرب ہو گیا ہے ہم بہت ساری کنفیوژنس کا شکار ہو گئے ہیں جب ہم شرک کے حوالے سے بات کرتے ہیں مووی بن رہی ہے ہم کہتے ہیں یہ تو شرک ہو رہا ہے کوئی بھی ہم کام دیکھتے ہیں کہ شرک کا فتوا بہت جلدی ہم لگا دیا کرتے ہیں کہ یہ تو شرک ہو رہا ہے شرک کی حدود کیا ہے دائرہ کار کیا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس رب کی صفات کیا ہے بہت اہم چیزیں اس ڈسکشن میں آئیں گی ہم کہتے ہیں اور بہت زیادہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ بس اوپر والا ہے اور اوپر والے کا ہی کرم ہے کیا یہ جملہ کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے آج ہم اس ٹاپک پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور امید ہے اس بنیادی عقیدے کے حوالے سے بہت ساری کنفیوژنس کلیئر ہو جائیں گی بہت زیادہ جو ڈسٹربینس ہمیں نظر آتی ہیں انشاءاللہ آج نہیں رہیں گی اس ٹاپک کے حوالے سے تو آپ بھی کالز کیجئے گا اس پروگرام میں اس ٹاپک کے ساتھ شامل ہو جائیے گا آج جو ہمارے درمیان شخصیات تشریف فرما ہے ہمارے مہمان آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب اور مرغوب شخصیت کے الحمدللہ میں جن کے لیے اس محبت کا اظہار کیا کرتا ہوں اور بلا مبانغہ کیا کرتا ہوں کہ جن کی گفتگو میں اللہ رب العزت ایک تبدیلی کی, کی مہک عطا کی ہے اور بہت کم لوگ ہیں کہ جن کی جن کے الفاظ سماعتوں سے ہوتے ہوئے قلوب میں اترتے چلے جائیں حضرت علامہ مفتی محمد اکبر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک بہت ہی ممتاز اور معروف نوجوان اسکالر کم عرصے ساتھ ایک اور بہت خوبصورت نوجوان پرعزم صلاخہ کہ الحمدللہ للہ علیہ سلاط السلام کی صلاح اور توصیف نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی, وہ بھی ان کا حوالہ ہے ان کی پہچان ہے پاکستان میں پاکستان سے باہر کئی ممالک میں آخال صلاح السلام کی نعت پڑھنے کا شرف حاصل کر چکے ہیں آپ کے انتہائی ہر عزیز محمد فرحان قادری صاحب السلام علیکم تین احباب کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے مفتی صاحب اللہ رب العزت کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہ کون ہے اس اللہ, اس ذات کا اس ہستی کا تصور کیا ہے ہاں شیطن الرجیم السّم اللہ رحمٰن الرحیم سب سے پہلے تو لفظ اللہ جس ذات کے لیے بولا جاتا ہے اس کے ایک اجمالی طور پر تعریف علماء نے لکھی ہے وہ کر دیتا ہوں کہ اللہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمالیہ کہ اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے ٹھیک اس کا مطلب یہ ہے ذات واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود بقیہ تمام وجودوں کے لیے سبب اور علت بنے ٹھیک خود اس کے وجود کے لیے کوئی علت نہ ہو کوئی سبب نہ ہو جیسے اللہ تبارہ و وطالہ پر ہی یہ تاریخ صادق آتی ہے صحیح. تو اس کے ذات تو ہمیشہ سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تبارہ کا وطالعہ تھا صحیح. اور وہ اس پوری کائنات کے وجود کا سبب بنا صحیح. تو جو ذات اپنے وجود میں کسی اور کی محتاج نہ ہو صحیح. بلکہ بقیہ تمام وجود اپنے وجود میں اس ذات کے محتاج ہوں اس ذات کو ذات واجب الوجود کہتے ہیں صحیح اور دوسرا اس کا حصہ کہ وہ تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے ہر وہ صفت ہر وہ خوبی جس میں کوئی خوبی ہے کوئی اچھائی ہے کوئی بھلائی ہے وہ اللہ تبارہ و مطالعہ کے لیے ہے صحیح اس لیے علماء نے اشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو دراصل وہ اللہ کی ہی تعریف ہے تصویر کے تعریف در حقیقت مصور کی تعریف ہوتی ہے صحیح تو اس لیے تمام صفات کمالیہ کا جامع اللہ تبارک کا تعالیٰ صحیح, صحیح مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں عقیدہ توحید کیا ہے توحید کا تصور کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ تسلیم صاحب عقیدہ توحید تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہم اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے معبود ہونے کا اور باقی تمام الہ کی نفی کی جاتی ہے سوری توحید کا لفظی مانا ہوتا ہے اکیلا تنہا یکتا تو اللہ تبارک و تعالی کو یکتا ماننا اکیلا ماننا ذات میں صفات میں جس طرح اس کو ہم مانتے ہیں اس کی صفات کو اس طرح صفات میں کسی کو شریک نہ ماننا یہ توحید یہ تو ایک بہت تفصیل طلب بحث ہے کہ ہم اگر صفات کی طرف بھی جائیں اور پھر ایک ایک صفت کو دیکھتے چلے جائیں کہ وہ صفات کون سی ہے اور اس کو کس طرح سے اس کی شرکت نہیں ہونی چاہیے نازرین ایک بہت تفصیل طلب ٹاپک ہے آج پر انشاءاللہ بہت تفصیلی گفتگو اس پر ہوگی ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں دید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور محمد فرحان قادری صاحب آج ہم گفتگو کر رہے ہیں عقیدہ توحید کے حوالے سے اور شرک کسے کہتے ہیں مفتی صاحب انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی کی بھی بات سنتا ہے کسی کی آواز سنتا ہے تو اس آواز کے مالک کے بارے میں ایک تصور بناتا ہے کسی بھی چیز کو ایک تصور کے ساتھ سوچنا یہ ایک انسان کی فطرت ہے وہ کسی کا حکم ہے کسی نے لکھی ہے وہ کیسا ہوگا وہ ذات جس نے سب کچھ تخلیق فرمایا جو ہر شہ کا خالق ہے ہر شہ پر قدرت رکھتا ہے انسان تصور کرنے کی کوشش کرتا ہے تصور کرنا چاہیے اور کس انداز کا تصور کرنا چاہیے بہت اچھا کوشچن ہے اور یہ بہت ہی ضروری بات ہے جس پر توجہ ہم سب کو کرنی چاہیے پہلے تو مسند امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالی عنہوں کی یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, <تصفح> اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرو جی اس کی صفات کے بارے میں غور کرو اس لیے کہ کوئی عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی یعنی اس کا احاطہ گھیرا نہیں کر سکتی ہے تصور میں نہیں لا سکتی ہے صحیح وجہ اس کی یہ ہے اقلی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کسی شے کا تصور صورتوں تین، تین میں آ سکتا ہے یا تو آپ نے اس کو دیکھا ہو ہم تو آپ آنکھیں بند کریں گے تصور ذہن میں آ جائے گا یا کسی نے اس کے کوئی مسل بیان کی ہو ہم جیسے مثلا کسی نے ہاتھی نہیں دیکھا تو میں بولوں دیکھو اس کمرے کے برابر ایک جانور ہے تو تصور سا آ جائے گا ذہن کے اندر صحیح. اور قرآن میں اللہ نے خاکہ کہ دیں یہ نظیر پیش کرنا کہتے ہیں صحیح. تو قرآن میں اللہ نے خود فرمایا لئی سا کم اس اللہ کی مسل کوئی شے ہے ہی نہیں صحیح. جب اس کی مثل نہیں تو مثل کو بیان کر کے اس ذات کا تصور بھی حاصل نہیں ہو سکتا تیسری صورت ہوتی ہے کسی کے خبر دینے سے हुँ. کہ کوئی خاکہ پیش کر دے جیسے آپ بتائیں ہمارے محلے میں شخص ہے بڑی بڑی آنکھیں ہیں موٹی ناک ہے گال اچھے بھرے ہوئے ہیں بڑے بڑے بال ہیں موٹا سر ہے تو میرے ذہن میں تصور آنا شروع ہو جائے گا جا. ایسا کوئی تصور بھی قرآن یا حدیث نے پیش نہیں کیا صحیح معلوم یہ ہوا کہ ذات باری تعالی کا کوئی تصور ذہن میں قائم نہیں کر سکتے ہیں صحیح. لہذا خلاصہ پھر یہ ہوگا کہ جو شریعت نے ہمیں بتایا وہ یہ کہ ہم صرف اتنا تصور رکھیں کہ ایک ذات ایسی اس کائنات میں ضرور موجود ہے جو اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے پوری علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب وہ ذرے ذرے کا علم رکھتی ہے हم. اور قدرت کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب کہ وہ ہر چیز میں تبدیلی کرنے تغیر کرنے تبدل کرنے اسے فنا کرنے اسے وجود میں لانے پر قادر ہے صحیح. بس اتنا تصور رکھ سکتے ہیں ذہن میں کوئی شکل کوئی تصور لانا ہی شنن بالکل ممنوع ہے کیونکہ وہ محال ہے کہ اللہ کا تصور کو ذہن میں آیا صحیح مفتی صاحب انسان مکان کا تصور کر سکتا ہے جب اس سے بتایا جاتا ہے لا مکان کی بات کی جاتی ہے تو ایک لامکاں کا بھی تصور انسان کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے اگر کوئی ماں فوق الفطرت ہی کوئی شے انسان کے ذہن میں آتی ہے اگر ایسا آ جاتا ہے تو کیا وہ گلے گار ہو جائے گا یا مشرق ہو جائے گا یہ جی نہیں یہ تو نیت اور قصد پہ ہوتا ہے تصور تو اس پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا مثلاً کوئی باقاعدہ نہیں کرے کہ اس قصب سے تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے یہ نہیں کیا جائے گا صحیح باقی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے بندہ تو اگر اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں تصور آتا ہے हुँ. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان ہے تو وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے اوصاف سے بھی واقف ہے हुँ. وہ خالق ہے وہ قادر ہے وہ سنی ہے وہ بصیر ہے تو حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات سے اس کی معرفت حاصل کرو हुँ. اس کا تصور حاصل کرو اس صفات وہ چیزیں ہیں جس سے بندے اور رب کے درمیان تعلق کے دروازے کھلتے ہیں اس سے تصور پیدا ہوتا ہے हुँ. کہ جب ہم خالق کا تصور کرتے ہیں تو پیدا کرنے والا हुँ. جب ہم رازق کا تصور کرتے ہیں تو رزق دینے والا تو ان اوصاف کے اعتبار سے تو تصورات لیا جائے گا صحیح ارفی نے بہت ہی نفیس کلام فرمایا دیکھیں تصور جو ہے نا ہمارے ہاں دو معنی میں مستعمل ہے हुँ. ایک تصور بمانے کسی شے کا متشکل ہو کر ذہن میں آ جانا चीक ایک चीक تو جی جا. یہ ہے اور ایک ہے کہ شکل کوئی ذہن میں نہ ہو हुँ. صرف ذہن کے تسلیم, تسلیم کر رہا ہے کوئی شے کسی چیز کو تسلیم کر رہا ہے ذہن بس हुँ. تو हुँ. یہ ایک تصور हुँ. تو یہ سیکنڈ والا تو اللہ کے لیے بالکل جائے جیسے موتی صاحب نے شاید فرمایا کہ خلاصہ یہی ہے हुँ. کہ یہ تصور تو رکھنا ہوگا کہ ایک ذات ہے جو خالق ہے مالک ہے کائنات میں تصور فرما رہی ہے हुँ. لیکن وہ کس شکل کی ہے تو خود اللہ نے فرما دیا لئی سا اللہ کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں صحیح. تو پھر اس کا تصور ذہن میں نہیں آ سکتا اچھا باقی صاحب ہمارے یہاں تو دیکھیں انسان تو ایک نور کا تصور بھی نہیں کر سکتا مطلب ہم جس روشنی کو دیکھتے ہیں وہ نور وہ نور بھی نہیں ہے اس روشنی کو نور بھی نہیں کہیں گے اگر ہم ایک روشنی کی بات ہی کر لیں جہاں فرمایا گیا احسان کی بات کی گئی کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور جب عبادت کر رہے ہو تو یہ سوچو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ نہ سوچ سکو تو یہ تو کم از کم خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس میں افضل چیز یہ کہی گئی کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو ہم ہمارا اس کو دیکھنا وہ کس انداز کا ہے مطلب وہ اس کے وجود کا احساس ہے اور اس احساس کو اپنے قلب پر غالب کرنا ہے یہ مطلب بغیر ہے بغیر کسی تصویری خاکے کے بغیر کسی تصویری خاکے کے کیونکہ خاکہ تو قائم ہو ہی نہیں سکتا میرے کے نا خاکہ تو تین صورتوں میں قائم ہو سکتا ہے دیکھا جی ہو نظیر اس کی کوئی پیش کر دی جائے یا پھر کسی نے بتایا ہو اور یہ چیزیں ذات کے بارے میں بالکل نہیں بتائی گئیں نہ ہم نے اس کو دیکھا ہے تو تصویری خاکہ تو ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا اور نہ قائم کرنا شران جائز ہے صحیح تو مجھے کسی نے بتایا کہ کسی یونیورسٹی میں میں نام نہیں لیتا ہوں کہ کوئی پروفیسر صاحب نے میل فیمل سب بیٹھے ہوئے تھے تو یہ پوچھا کہ بھئی یہ بتائیں کہ اللہ تعالی کی ذات کا تصور کیا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں تو سب نے بتانا شروع کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا مولوی ہے بڑی سی ٹوپی پہن کے بڑی سی داڑی اور یوں پورے آسمان سے دیکھ رہا ہے تو یہ انتہائی غلط مذہب کا خیز صورت حال ہے کہ اس طرح کے کوئی تصور قائم نہ کیا جائے نہ اس طرح کا کوئی مذاق بھی کیا جائے نہ اس طرح کے تصور کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ ہمارے ذہن پہ منفی صورتوں کی طرف چلا جائے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کی شان سے بہت ہی بدتر ہیں کمتر ہیں بنیادی چیز بنیادی بات وہی ہے جو آپ نے شروع میں فرما کہ اس کے بارے, है بارے है میں غور کرنے سے غور کرنے سے بھی منع کیا اس لیے کہ اگر اس کے ادراک نہیں کر سکتی ادراک اسی چیز کا کرتی ہے جو تین صورتوں سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے جیسے میں نے مفتی صاحب اللہ کے لیے کسی سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ یہاں ہے جیسے مثال کے طور پر ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہوئے ہم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور یار العالمین مولا ایک تصور ہوتا ہے کہ ہم رب سے مانگ رہے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں یہ کوئی سمت متعین کرنا ہے دیکھیے اللہ تبارک مطالعہ سمت سے جسم سے مکان سے ان چیزوں سے پاک ہے یہ ساری چیزیں یہ خواص یہ ساری خصوصیات یہ مخلوق کی ہیں کہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ دائیں ہوتی ہے بائیں ہوتی ہے آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے اوپر ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے پھر اس کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے کوئی مکان ہوتی ہے کوئی جسم ہوتا ہے اللہ تبارک بطالیہ ان تمام تصورات سے پاک ہے جسم سے جسمانیت سے مکان سے جہتوں سے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ایک بات تو یہ یاد رہے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے اس لیے دعا کے لیے ہم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں صحیح. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت ہی بہت ہی عظیم ذات ہے بلند و بالا हم. تو اس کی عظمت کا تصور ہوتا ہے اس کی کبریائی کا تصور ہوتا ہے हم. ورنہ یہ اوپر اور نیچے تو ہم ویسے بھی سائنٹیفک حوالے سے دیکھیں تو اوپر اور نیچے کا تصور تو کوئی حقیقی تصور ہے بھی نہیں صحیح مفتی صاحب کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم دعا جب کر رہے ہیں تو ایک دعا مانگنے والے کے ذہن میں تو ایک تصور جاگے کہ دعا کا قبلہ آسان آسمان ہے تو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور ایک فطری طور پر اس کے ذہن میں جاگتی ہے یہ چیز یہ خیال آتا ہے کہ شاید اللہ آسمان پر ہے دیکھئے بنیادی چیز تو یہی یاد رکھنی ہوگی کہ اللہ نے قرآن میں اپنے بارے میں فرمایا لئیسا کمسلی شیون اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے تو آپ اور میں اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو سکتے ہیں تو اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ کے لیے تو چیز ثابت نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہم جسم رکھتے ہیں اللہ کے لیے جسمانیت نہیں ہوگی ہم ایک جگہ میں ہوتے ہیں اللہ کے لیے بھی نہیں ہو سکتا اب اس کے باوجود جب ہم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں یا ہم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کی پیروی کی نیت سے یہ فضد ارادہ رکھنا بالکل ممنو ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے اور ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ دعا میں نبی کریم کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ثابت ہے اور حدیث ہی یہ ہے کہ دعا میں حتیضیوں کا قبلہ آسمان ہے حدیث بھی ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ قرآن کی نفس سریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مثل نہیں تو وہ او چاند اوپر ہے Yeah. تو اوپر ہونے میں پھر اس کا مطلب چاند اللہ کی مثل ہو جائے گا تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے لیے کوئی سمت نہیں ہے لیکن جو نبی کا فیل ہوتا ہے وہ دراصل لوگوں کی عقلی اور علمی سطح کے مطابق ہوتا ہے تاکہ ان کے فہم میں آ جائے لہذا نبی کریم نے آسمان کی طرف دیکھا تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے Sohi. ورنہ سمت کا کرنا مقصود نہیں Sohi. اور جیسے مفتی صاحب نے شاد فرمایا کہ یہ اصل میں آسمان کی طرف دیکھنا آسمان بلندی کی طرف ہے Sohi. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلند والا ہے تو یہ صرف اللہ کی عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے آسمان کی طرف دیکھا نبی کریم نے نہ کہ سمت متعین کرنے یا اس کی ذات کے لیے کوئی جہت متعین کرنے کے لیے اگر میں اس کو یوں کہوں تو کیا یہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا کہ کوئی انڈیکیشن نہیں ہے یہ کہ ہم کوئی سمت متعین کر رہے ہیں بلکہ ہر شے ہم آسمان کی طرف دیکھ کر ہر شے سے ماں اور بلند و پالا ہر شے سے پاک اور بلند و بالا اسے تصور کر رہے ہیں بس یہی مسئلہ کہ عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اوپر دیکھنے سے برآ اس کی ہر شہ سے ماورائی ہے ہر شہر سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو ہم بولتے ہیں نا کہ وہ بلند و بالا ہے تو اس اعتبار سے نہیں ہے جیسے ہم عام چیزوں کے لیے بولتے ہیں یہ چھت ہم پر بلند ہے اس سے نیچے سمجھ کر تعین ہو جائے ہو جائے گا بس صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بلندی اس مانوی اعتبار سے ہے کہ اس کی عزمت سب سے زیادہ ہے اس کی کبریائی سب سے زیادہ ہے اس کی بڑائی سب سے زیادہ ہے جیسے ہم یہ مثلا کہتے ہیں کہ والد صاحب جی ہم سے بڑے عظمت میں हुँ. تو بڑے سے اعتبار یہ نہیں کہ قدمے بڑے ہیں یا مادی طور پہ حصے طور پر ان کی بڑائی کو تلاش کرنا شروع کر دیں بلکہ مانوی اعتبار سے ایک تصور بڑائی کا ہوتا ہے हुँ. تو یہ آسمان کے طرف دیکھنا اللہ تعالیٰ کے اسی مانوی بڑائی کو جو فہم انسان کے ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے ایک جس جس میں حکمت بھی نظر آتی ہے हुँ. دیکھیں اللہ تبارک وطالعہ کو تو ویسے بھی لاتری قبول افسار احاطہ ہی نہیں کر سکتی آنکھیں گندہ دی. نہیں دیکھ سکتا. تو بندے کی ایک یہ محتاجی ہے فطرت ہے کہ وہ کسی سے بات کرتے ہوئے کسی چیز کو پرفارم کرتے ہوئے کسی کو کنسنٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے توجہ کرے رخ کرے اسے اسے احسان کہا گیا. عبادت کے لیے نماز کے لیے ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں کعبے کی عبادت نہیں کرتے کاعبۃ yeah. اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں yeah, sure. اسی طرح دعا کا ایک قبلہ ہے ایک yeah. رخ دیا گیا ہے yeah. ورنہ تو جدر منہ پھیرو فسمہ وز اللہ تو اللہ تبارک وطالعہ ہی ہے yeah. پھر اسی طرح اللہ تبارک وطالعہ کے لیے کوئی جہت نہیں یہ ہماری نفسیات ہماری فطرت تقاضا کرتی ہے Sohita. کہ ہم اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے yeah. صاحب اللہ شہرب سے قریب ہے یہ کیا تصور پیش کر رہا ہے ہاں یہ اصل میں قرب جو ہوتا ہے وہ کئی لحاظ سے ہوتا ہے ایک جسمانی اعتبار سے ہوتا ہے ایک روحانی اعتبار سے ہوتا ہے ایک تصور اور احساس کے اعتبار سے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ نہ جسمانیت کے اعتبار سے ہے نہ وہ کسی ایسی اعتبار سے ہے جس کو ہم اپنے لیے عام چیزوں کے لیے تصور کر سکتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ شرک سے قریب ہے یعنی اس کی توجہ ہم وقت بندوں کے ساتھ ہے جسے میں نے بتایا کہ وہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے تو یہ اللہ کا قریب ہونا اس کے علم کے اعتبار سے ہے کہ وہ ہماری ہر ہر چیز کو جانتا ہے جیسے کہ کوئی ایک قریبی شخص اپنے قریب رہنے والے کے ہر اٹھنے بیٹھنے جاگنے وہ سونے سب کے اوقات وغیرہ اور اس کی عادات و اطوار کو اچھی طرح جانتا ہے قرب کی وجہ سے ٹھیک ہے ایسے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا کوئی ذہن میں تصور لائے بغیر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہم سے انتہائی نزدیک ہے کہ ہمارے ہر ہر فیل کو ہر قول کو ہمارے دل میں آنے والے ہر خطرے ہر احساس کو جانتا ہے یہ بس اس کے قرب کا معنی ہے اللہ ہر جگہ پر موجود ہے یہ کہنا اس میں جگہ بھی اور موجود بھی یہ دو لفظ کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں ہماری ابتدائی گفتگو کے بعد تو یہ کہنا ٹھیک ہے اللہ ہر جگہ پر موجود ہے عام طور پہ جب ایک عام آدمی کہتا ہے نا تو اس کی جگہ سے مراد یہی مکان مراد ہوتا ہے عموماً جی ہمارے ذہن میں یہی بات ایک جگہ کا تصور اور پھر موجود ہونے کا تصور تو اب یہ کہ اللہ تبارک تعالی اس مکان پہ اس مکان پہ تو یہ تو منافی ہو جائے گا اس عقیدے کے جو ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مکان سے جگہ سے پاک ہے صحیح اللہ تبارک و کا موجود ہونا اس کے علم اور قدرت سے وہ ہر جگہ موجود ہے صحیح اس پر مزید تفصیلی بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں یقیناً آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ محمد فرحان قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اکناٹ شامل کرتے ہیں پروگرام میں یہ شرف اور یہ سعادت فرحان قادری حاصل کر کرنا ہے بسم اللہ مل کا ریتا حال کھلا ہے اس پر نوئی کارگی سمتار بولانا تو بھی with the for you ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین اللہ آج ہم عفیق توحید کے حوالے سے اور شرک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی اور بہت ساری انشاءاللہ شاء اللہ آج کلیئر ہوں گی اس ٹاپک ڈسکشن کے بعد ایک کالر شامل کرتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی شیخ وسیم احمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور سے بات کر رہا ہوں جی شیخ صاحب سے جناب میں کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ مفتیان ہونے کرام کو اور آپ کو ناتھام بھائی کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں وعلیکم السلام اور رمضان فرسٹ رمضان سے میں کوشش کر رہا تھا خوش قسمتی سے میری آج کار لگ گئی ہے صاحب خوش آمدید کہتے ہیں میں جناب آپ کو رمضان المبارک ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی بہت مبارک ہو اور خاص طور پہ میں جی ٹی وی کی ٹیم کی جو شب و روز محنت ہے اس کو جو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپ کی محنتیں رنگ لے کے آ رہی ہیں الحمدللہ للہ کا جو مستقبل ہے ان اللہ تعالیٰ وہ بھی بڑا برائٹ ہوگا کرم سے آپ نہ صرف پورے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں دینی اور شری لیات مسائل کا حل بتا رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ آپ کے علم سے فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ بلکہ ہمارے مفتیان کرام ماشاءاللہ بہت اہل علم ہیں اللہ پاک انہیں صحت تندرستی افیت دے اور خاص طور پہ جو کیو ٹی وی کے جو آنر ہیں ان کا بھی پتہ چلا تھا وہ بیمار ہیں اللہ پاک نے بھی صحت کا حاملہ ہوا جاتا تافہ آئے اللہ تعالیٰ کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو کامیاب وہ کامران کریں اور میری جناب دوسری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے چھوٹے بھائی شیخ نویز ہے ہمارے ایڈوکیٹ صاحب کال کرتے ہوں کہ کال ان لکیلی ہو جاتی ہے اگر وہ کال کریں تو مہربانی سے کہ کال ڈراپ نہ کریں نہیں شیخ صاحب کال ڈراپ ہم نہیں کرتے وہ کوئی ایسی ہوگا کوئی ایسا مسئلہ کہ شاید وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہوتا ہے لائن پر لائن جو ہے وہ کئی بار چڑھ پھر وہ پہلی لائن ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے تو یہ بات میں بہت بار کلیئر کر چکا ہوں کہ ہم الحمدللہ یہاں سے کوئی بھی کال ڈسکنیکٹ نہیں کرتے ہیں اور جو بھی کال ہوتی ہے اس کو شامل کرتے ہیں اگر آپ مزید بات کرنا چاہتے ہیں لائن پر رہے ہم ایک مختصر سے وقت کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے دیکھتے ہیں کال اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم تسلیم بھائی وعلیکم السلام کون سا بھائی؟, بھائی شیخ نویز احمد بات کر رہا ہوں اچھا تو آج آپ کی کال مل گئی تو بھائی تھینک یو ویری مچ آپ نے موقع دے ہی دیے تال ملا نہیں ایسی بات نہیں ریکویسٹ کی تو لگتا ہے اس کا موقع ملا مجھے اللہ تعالیٰ آپ کو جدا دیں جی فرمائیے جدائے کہہ رہے تھا گرے ایکچولی بھائی آپ نے ایک ایک موضوع پہ بحث کی جی